بروں, وہ اس کے لیے کافی ہے. یہاں تک فرمایا ہے حدیث قرسی میں حدیث میں من کان فی حاجت حقی کان اللہ فی حاجت ہی. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر دیتا فکر ماں درکار ماں آزار ماں کار ساز ماں بے فکر کار ماں یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہیں ساز ماں بے فکرے کار ماں میرا کارساز میرے کاموں بے فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو سو. آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے پھر وہ کارساز کارسازے ماں بے فکرے کار ماں فکرے ماں درکارے ماں آزارے ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام ہے تفویض المرہ ان اللہ بس بات ان اللہ بال وہ امر ہی اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا ہے, کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمٰن ابن آف یہ اپنی بازی جیت گئے ابو جہل ابو رحب محروم رہ گئے یہ تو اب ان کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے, پہلے پورے, پورے پورے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو بس اپنا تل لگا دو اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی تل جا راہ کلشین قدرا بہت عمدہ مقاب ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے یو ہیو ٹو کوالیفائی پری کوالیفکیشن کنڈیشن تب مدد آئے گی یوں نہیں آپ کی مدد اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری پندرہ برس کی کمائی کل میدان میں میں نے مجھے ڈالی ہوگی پندرہ برس کی کمائی دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری پندرہ برس وہ میدان میں میں نے لا کے ڈال دی تب پکارو اللہ کو اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تین مار دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے کتنا اشار ہے کتنی قربانی ہے کتنا وقت ہے کتنی محنت ہے اللہ جانتا ہے باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ ولہی یا اس دن لڑھی اس اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو مایوس ہو چکی ہو حیض سے ادھر تب تم فری دا صلافت اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر تین مہینے عدت ہو جائیں گے اب حیض تو آ نہیں رہا کہ تین توہر اور تین حیض کا کوئی حساب کیا جائے بلہ ہوں اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا کیونکہ ہو جاتا تھا اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں تو اب ان کے ان کی کیسے عزت کیسی ہوگی اگر ان کو تلاش دے دی, دی گئی تو ان کے لیے بھی یہ کہ تین مہینے بلاط الحمال اجل ہرنادا نہ حاملہ اور جو حاملہ ہو ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ بز حمل ہو جائے بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عزت ختم ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے آٹھ مہینے لگ جائے نو مہینے لگ جائے چار مہینے ہو چھ ہو ومن يتق اللہ عالم وہ میت تک پھر دیکھیے تقواہ وہ منت تکلّہ یسرا جو اللہ کا تخواہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا فصل ذالک امر اللہ انضم یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر وہ میتھ تقلّہ یو کب فران ساتے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کی برائیوں کو اب یہ آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے اس کی برائیوں کو اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دے گا وہ یو ذم اجرا اور اس کے لئے بہت بڑا عجر و ثواب ہے جو عطا کرے گا از کے روہنا مین تم من بج اب کسی عورت کو تلاخ دی ہے ایک تلاخ دی ہے عدت میں رکھنا ہے گھر میں وہ پہلے آ چکا ہے لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کسی ملازمہ کی کوہڑی میں ڈال دو اس کو اشکے من ہے سکن تم وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو من بج جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق اسی سٹیٹس کے ساتھ اور انہیں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں گھر چھوڑ کے نکلنے پر مجبور ہو جائیں وہ ان کنہ اولا کے حامل اگر وہ حاملہ ہوں فانچ او المنا تو اب ان کے اوپر خرچ کرو ان کا نان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہیں حتا یاداں نہ حملہ یہاں تک کہ پھر وہ واضح حمل سے فارغ ہو جائیں پھنردا نہ پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچہ تو تمہارا ہے اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں تو آتی ہوں نہ ان جورا ہوں نا تو ان کا بدلا آتا کرو وا تمیروں بین قم میں بی ماروں اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے اگر طلاق بھی کوئی بات نہیں انسان تو ہے نا انسانی سطح پر اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے وا تمیر بین قم میں ماروں پھر اگر کہیں ایسی زندم زدہ ہو جائے کہ بیوی کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو فصل لہو کو فرا. تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس پلائے لیکن انساتی اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے جو وسط والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق وہ من کو دلے اور جس کے اوپر اللہ تعالی نے رسک کی کوئی تنگی رکھی ہے ناپ تول کر دے رہا ہے کوئی فراوانی نہیں ہے پلیون فٹ مما آتا اللہ تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے لاحص اللہ, اللہ ما آتا, آتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ اس اسے دے رکھا ہے کشادگی دی ہے تو اپنی اس بیوی جو ہے مطلع اس کے اوپر تم رکھو کچھادی رکھو تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے تو اللہ تو جانتا ہے سید علّہ بادا اسرین یسرا یقیناً اللہ تعالی جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا وکائی مقرطین اقت المن رب اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی ورسوں اور اپنے رسولوں سے سرتابی کی ان کا ان کا کہر کیا فہا حسابا حسابن شدیدا واضب نہ نکرا تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا ان کا بہت شریر محاسبہ اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر بہت بڑا عذاب فضاقت و بال امرحا پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی وکانا عقبت وم رہا خسرا اور یقینا جو ابھی آکبت والا معاملہ آنے والا ہے ان کے معاملے کا جو آقب ابھی آکمت ہے وہ تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے آب اللہ شدید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا فتق اللہ یاباب تو اے ہوش مندوں اللہ کا تقوا اختیار کرو وہی تقوا جس کے اوپر چار مختلف طور سے بات ہو چکی ہے اللہ دینا اے وہ ہوش مندوں جو ایمان بھی لے آئے ہو اللہ کا تقوا اختیار کرو کل انض اللہ کم ذکر اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے یہ بڑی اہم ہے ذکر کی آگے وضاحت آنے ذکر سے مراد کیا ہے رسولم آیات اللہ مبینات لیخرج آمنوا آمنوا من اللہ لنور رسول کے جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر تمہیں سنا رہا ہے اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اندھیروں سے نور کی طرف تو ذکر قد ان کم ذکر اور ذکرہ کی وضاحت یکنو علیکم آیات اللہ یہی بات پھر آگے جا کے سورہ میں آئے گی ابھی صرف نوٹ کر لیجئے پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی ابدا ہو اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیکمل کرتا ہے نیکمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے اب نیکمل جب مکے میں ڈپس تھے نیکمل کیا تھا ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے جوا بھی حرام نہیں ہے سود بھی حرام نہیں ہے پہلے دس برس نماز پانی بھی نہیں ہے اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا نماز آئی تھی رات کو کھڑا کو اللہ کے سامنے اس وقت کا نیک عمل یہ تھا اب جیسے جیسے آیا مدینے میں آ گئے اب جہاد ہے کتا ہے انفاق ہے مال خرچ کرو اب روزہ بھی فرض کیا گیا اب نماز پنچ گانا بھی جو ہے دو سال پہلے ہو چکی ہے اب تمہارے اوپر زکاط بھی ایک نصاب کے حساب سے آ ہے عشر بھی آ ہے اب یہ تو جسم و دین کا جو تقاضہ ہے وہ پورا کرنا جملہ تقاضے وہ عمل صالح ہے ہمارا کسمور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا نماز دماغ روزہ ذکر کی اذکار یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے جبکہ عمل دو جو محنت وہ ہر جگہ جو حکم ہے اس وقت کا حکم ہے امل یوم بلّہ صالحل جنرات ابادا وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اباداسل اللہ رسقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رسق فراہم کیا ہے اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے تاحال اللہ نزی خلق سبع سب ویسے تو یہ کہ سات آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار ارض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا وہ الْأَرْضِ ارد اللہ تعالی نے سات آسمان بنائے اور زمین میں سے بھی اتنی ہی ویسی ہی گویا کہ زمینیں بھی کوئی سات زمینیں ہیں اب اس پر یہ کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے زمین کے سات طبقات ہیں یا کچھ اور لیکن بارہ ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے کوئی سات زمینیں بھی ہیں کسی وقت آ حقیقت ہو جائے گی الامر اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر ناز ہزار سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے فرشتے لے کر آتے ہیں کنفیوز ہوتی ہے اور پھر یہ کہ وہ جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اب اگلے ایک ہزار سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لئے طے ہو چکا ہے نکارم اللہ اللہ کل نشین قبیم تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ دو صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ اللہ کل نشین قدیم بےکل نشین علیم ان دو صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں واضح اللہ پطحا کا بالکل نشائی علما دیکھیے دوسری بھی آ علم اور یہ کہ اس نے ہر شے کا اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے بارک اللہ علی تم فرقرآن عظیم ب نفاانی میات بلایات و ذکر کی